اور اس کے بعد جو شروع کیا ہے یہاں سے تیسری جماعت ہے منافقین کی اور اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے تیرہ آیات میں منافقین کے متعلق ایک دو باتیں آپ سن لیں تو پھر آسان ہو جائیں گی آیات نفاق کس کو کہتے ہیں ظاہر اور باطن کے تضاد کو اور نفاق ہے دو طرح کا ایک نفاق ہے اعتقادی عقیدے میں اور ایک نفاق ہے عملی امال میں کئی کئی صفحات کی مباحث ہیں ہم ان کا نشور آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لمبی باتیں نہیں اس لیے کہ وقت بھی نہیں ہے اور اور, اور سمجھنے کی صلاحیت آپ کی جب بڑھ جائے گی تو آپ انشاءاللہ ان چیزوں کو کور کر سکیں اعتقادی نفاق عقیدے کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا اب بھی ہے قیامت تک رہے گا اور اعتقاد اور عقیدے کی منافقت یہ ہے کہ کوئی آدمی دل میں اللہ کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا اللہ کو قیامت کو نہ مانے قرآن کو قرآن نہ مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے ایک تو اس کا اعتبار نہیں ایک, ایک عقیدہ اندر سے ہو یہ اعتقادی نفاق جو ہے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہی سے پتا چل سکتا تھا اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ پتا کر سکیں اس کے اندر نفاق ہے یا کیا ہے اور اس معنی میں تمام وہ فتوے اور تحریرات اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے اقوال ہیں جنہوں نے کہا نفاق ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اب تو یا کفر ہے یا اسلام ہے استعمر رضی اللہ عنہ بھی یہی کہا حالانکہ ان سے زیادہ منافقین کو کون پہچان سکتا تھا لیکن استعمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب ہم ظاہر پہ حکم لگائیں گے جو کفر کی بات کرے گا اس کا فتوا دیں گے جو اسلام کی بات کرے گا اس کا فتویٰ دیں گے اور نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اٹھ گیا مطلب یہ کہ وہ ختم ہو گیا تماجی کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں یہ نہیں ہے کہ مطلب حقیقت نہیں, نہیں رہا اب بھی بہت سے ہوں گے علی اللہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اور یہ بات شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی کہی ہے دونوں کہتے تھے ایک بسرا کے متعلق دوسرے دلی کے متعلق شاہ صاحب کہتے ہیں دلی میں اب بھی اتنے منافق ہیں کہ اگر وہ میں, میں ان کا نام لوں اور وہ نکل آئیں باہر تو میرا دلی میں چلنا دشوار ہو جائے اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ بسرا کے متعلق کہتے تھے کہ اب بھی بسرا میں اتنے منافق ہیں کہ میرا چلنا دشوار ہو جائے گلی میں اگر میں ان کا نام لوں تو یہ وہ نفاق ہے جو دلوں میں ہے کسی آدمی کو اندازہ ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا لیکن قطعی اور یقینی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ وہی کے ذریعے بتاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا اسی لیے قرآن نے جو منع کیا ہے نا کہ منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا تو حسط حضیفہ رضی اللہ کبھی نہیں جاتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جنازہ پڑھاتے تھے مدینہ منورہ میں تو کہتے تھے فی کم حضیفہ حضیفہ موجود ہیں اور پتہ چلتا تھا کہ نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ کہ میں نہیں پڑھتا اور حسب حضیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے امیر البومین نے بلایا اور قسم دے کے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام ان میں سے لیا تھا یا نہیں لیا تھا جو تمہیں بتائے تھے کئی سو منافق میرا نام ان میں تھا یا نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ میں بس آپ کو بتا دیتا ہوں اور اللہ کی قسم آپ کے بعد میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا لوگوں میں کہا انہوں نے کہا میں امیر المین کے متعلق کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقوں میں شمار نہیں کیا تھا اور آئندہ میں سے کوئی قطن نہ پوچھے میں ان کے علاوہ کسی کو اس سے باہر نہیں رکھتا مطلب یہ تھا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ راز کی بات تھی تو جو اگر لوگ پوچھنے لگے تو کس کس کو نہ کروں گا تو انہوں نے کہا بس امیر المین آپ نہیں تھے ان اور دوسری طرف اس حدیث سے یہ بھی دیکھیے کہ کتنا کتنا لوگ اپنے بارے میں ڈرتے تھے حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ ان کو جتنی بشارتیں ملی تھی جنتی ہونے کی اس کے بعد کیا بات رہ گئی لیکن اتنا یہ لوگ اپنے بارے میں محتاط تھے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے کہیں ایسے نہ ہو جائے تو ایک تو منافق ہے اعتقاد کا عقیدے کا کہ ظاہر میں کچھ ایمان کا اقرار سب کچھ اور اندر میں کچھ ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے نہیں اور ایک نفاق ہے عملی عمل منافق کوئی آدمی ہو جائے وہ ہر زمانے میں رہا ہے اسی کو تعبیر کرتے ہیں فسک سے کہ یہ آدمی فاسق ہے کبیرہ گناہ کا مرتکب یہ عملی نفاق جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق کی تین نشانیاں جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے, ہے نا وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور ایک جگہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سلا سم من کن تین چیزیں اس آدمی میں پائی جائیں چار چیزیں ایک جگہ آیا پائی جائیں اپنے نے پکا منافق ہے اگرچہ نماز پڑھتا اور اگرچہ روزے رکھتا اور آپ نے فرمایا جو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولے وعدے کی خلاف ورزی کرے امانت رکھو تو خیانت کرے وہ ازا خاصم و فجر اور لڑائی جھگڑا ہو تو گالیاں دینے لگے جب یہ کسی چیز میں کسی آدمی میں پائے جائیں فرمایا منافقا خالصا پکا منافق وہ انسام وسلح اگرچہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے تو یہ عملی زندگی کی کمزوریاں ہیں نا عقیدہ اس کا ٹھیک ہے لیکن عملا زندگی میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں یہ عملی نفاقی سے کہیے یا فاسک فسق کہیے یہ بات دونوں اپنی جگہ پہ ہے ہوتی ہے ابو بکر فریادی نے کتاب منافقین پہ کتاب لکھی ہے آج تک وہ کتاب ملی نہیں حضرت اس کا حوالہ دیتے تھے علیمیہ صاحب رحمت اللہ, اللہ علیہ تو حضرت سے میں نے ارض کیا تھا کہ حضرت یہ جی کتاب ملی نہیں کہیں تو کہاں ہوگی تو اس بات پہ حسے اور فرمایا کہ اپنی جوانی کے زمانے میں ہم نے پڑھی تھی دیکھی تھی دیکھیے کہیں ندوا کی لائبریری میں ہوگی اب ہمیں بھی یاد نہیں کہ کہاں پڑھی تھی ندوا کی لائبریری میں بھی نہیں تھی محدث تھے وہ وقت فریادی رحمت اللہ عرب انہوں نے کتاب منافقین پہ کتاب لکھی ہے کہیں آپ کو ملے پڑھنے میں نظر سے گزرے تو بتائیے تو نفاق کی یہ دوسری قسم ہوئی عملا کہ عملی طور پہ کسی میں نفاق پایا جائے اور یہ قیامت تک رہے گا اس کے ختم ہونے کا کوئی قائل نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سر یہ ہے منافقت کی وہ بات اب دیکھیے یہاں سے تیرہ آیات جو ہیں ان میں اللہ تعالی نے ان کا ذکر فرمایا وامنس میں یقول اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتا ہے میں قول بظاہر تو ایسے لگتا ہے جسے یہ فرمایا گیا ہو کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے لیکن اصل میں یہ ہے کہ یعنی وہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ آم اللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ آخر اور آخرت کے دن پر یہ ان کا دعویٰ ہے وہ اور نہیں ہے ہم وہ لوگ بے ایمان والے مومن نہیں ہیں دیکھیے دعویٰ ان کا یہ کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مومن نہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ محض زبان سے دعویٰ کرنا یہ کافی نہیں اگر محض زبان کا اقرار کافی ہوتا تو یہ لوگ بھی تو اقرار کر رہے تھے اس اقرار کو اس کول کو باقی اقرار کے مقابلے میں بھی دیکھا جائے گا کہ باقی بھی ایمان کی چیزیں تم مانتے ہو یا نہیں مانتے اور یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کی بھی دلیل ہے وہ کہتے ہیں یہ یہودی تھے وہ کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یا کوئی اقرار نہیں کیا بس ایمان باللہ اور بالآخرت آخرت پہ کہا کہ آخرت مانتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں تو ایک بات تو یہ پتا چلی اور مسلمانوں میں جتنے فرقے بھی اس امت میں گزرے ان میں کرامیا بھی ایک فرقہ تھا اور یہ کرامی جو تھے وہ صرف زبان سے اقرار کو کافی سمجھتے تھے اور اعمال کے متعلق انہیں پروائی نہیں تھی چاہے کوئی آدمی کتنے خراب اعمال کرے وہ کہتے تھے اس کی نہیں ہے بس زبان سے کافی اور نصفی رحمت اللہ علیہ نے اس کا رد لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی بات درست ہوتی تو اللہ یہاں منافقین کی بات کو بھی درست کہہ دیتا اللہ نے فرمایا ماہم بمومنین وہ ایمان والے نہیں اور ایک بات یہ دیکھیے کہ یہ ذرا سی مشکل بات لغت کی مگر آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مومن ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور اللہ تعالی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائے بلکہ اللہ نے بھی یہی کہا کہ وہ مومن نہیں ہے ایک طرف فیل ہے آمنا ہم ایمان لائے کام کرنے کی بات ہے ایمان لانا ایک کام ہے نا اور اللہ نے جو نفی کی ہے مومنین کہ وہ ایمان والے ہی نہیں ہیں اللہ تعالی نے یہاں پر فائل کے طور پہ نفی کیا کہ اس فیل کے کرنے والے ہی وہ نہیں سمجھ آئی یہ بات تو دیکھو انہوں نے صرف ایمان لانے کا ذکر کیا اللہ نے سرے سے بات ہی ختم کر دی یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان لائے یا نہیں لائے اللہ نے کہا مومن ہی نہیں کیونکہ اگر یہ کہہ دیتے کہ ایمان نہیں لائے تو پھر بھی کچھ بات ہو سکتی تھی کم درجے کی نپیتی لیکن کم درجے کی سرز جب یہ کہہ دیا مومنی ہی نہیں ہے تو کوئی احتمال کوئی چانس رہا ہی نہیں کیوں